هذا نذير هذا نذير من یہ نبی یا قرآن پہلے ڈرانے والے انبیاء یا صحائف کی طرح ایک ڈرانے والا ہے اس آیت کریمہ میں نذیر سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور آیت کا مفہوم یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم گزشتہ رسولوں کی طرح تمہارے لیے ایک رسول ہیں جن کی بیست کا مقصد تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈرانا ہے جس طرح ان رسولوں نے اپنی قوموں کو ڈرایا تھا ابن جریج اور محمد بن کعب وغیرہما کا یہی قول ہے اور قطادہ کے نزدیک نذیر سے مراد قرآنِ کریم ہے اور آیت کا مفہوم یہ ہے کہ لوگوں یہ قرآن تمہیں اسی عذاب سے ڈرا رہا ہے جس سے گزشتہ آسمانی کتابوں نے قوموں کو ڈرایا تھا اور بعض مفسرین نے آیت کا مفہوم یہ بیان کیا ہے کہ مذکورہ آیتوں میں گزشتہ سرکش قوموں کی ہلاکت کے جو قصے سنائے گئے ہیں ان سے مقصود امت محمدیہ کو ڈرانا ہے کہ اگر اس نے بھی اللہ کی نافرمانی کی تو اس پر بھی عذاب الہی آ سکتا ہے